کریں حلام ویکلک اسلام کی بند سر میرے خیال تر می تل می میری سان فیملی میرے شاید شادی چلا گیا میں نہیں پھر وقت کرنا پھر وقت میں میں جناب نو کی محال حواد وزاحت کی تیار سامنے بھی تے مزید بھی وزاحت کر دینا تر می مری ہلما محل کافی وضاحت کی تھی گئی اچھا. جی. شدی. جی جی میں جی جی جی جی پریشانی ہے نا وہ یہ بن دی ہے کہ جب اللہ تعالی دے کلام جڑی ہے نا جی اونوں اساں حادث صفت اختیاری قرار دینے ہاں اور حادث قرار دینے ہاں جس طرح کہ حضرت رضائے رہ نے تے پھر اس تو خرابی الزم آوے گی کہ اللہ تبارک و تعالی دا قران جڑا ہے نا اے مخلوق ثابت ہو گا۔ کیونکہ حادث اور مخلوق بالکل جڑے اے کلامیاں دے دے مطابق اور حضرت دے مطابق حادث جڑا کے آپ سے نسبتوں وچ خصوص مطلق دے رکھ دینے۔ او جڑے عام حادث جڑا ہے او بندا ہے خاص مطلق تے مخلوق جڑے عام مطلق بندا ہے۔ اون میری گل سمجھ لے۔ دے مطابق پتہ نہیں ہن کی بننا بہرحال او تے اسی طرح ہی قرار دے رہے ہیں۔ می نو ایسے نا بالکل غیر جانبدار سمجھو چلو جی میں تو فرمان اللہ تالا دا دا کلام کلام نٹکی اثر مان تالا موسا تکلیم آ ربو اے میں اور خالق و مالک کلام موجود ہے بول او تے دا دا میری جی او تناب سمجھنا اوی ادر احتلاف آ جانا حرف فسوت نال بغیر ہر ہے جی <coughs> یہ مسئلہ ہے اس لئے زیر باس نہیں زیر باس مسئلہ یہ ہے کہ محل حوادث آکھن دے نال اور اے آکھنا کے امور اختیاری آئے چو ہیں امور اختیاری آئے چو جدو بنانے آتے پھر ادھائی مطلب بنے گا میں گا جی تو ہڈی گالتا طرح سمجھ گیا اچھا اپنی براہ میں بامین بن حاج کو نہیں کو بیان تلبیس الزامیہ کوئی نہیں کو نک دو مرا میرے جماعت کوئی نی نک دو مراد میرے جماعت لو اتنے جی مہاسن اسلام دے تھلے چھپی تھل حد تک کہ نے او او اللہ پچھے پیچھے پیچھے اجماؤ الا انا نق اپنا ماردا پیبارد ہندا ہے کہ تسلیم کردے غلط آخنا کی اللہ تبارک کوئی شای نہیں سی غیر اللہ تھا اور دیکھو وہ او کہ لا شیا اس کے ساتھ کوئی غیر چیز نہیں تھی وہ کہہ رہا ہے حضرت کے غیر شے موجود تھی قران حدیث اندر یہ دلالت ہندی ہے قران و حدیث اس بات پہ کوئی دلالت نہیں کرتا کہ اللہ تعالی کلا سی او دے کوئی شے نہیں تھی پھر انہوں نے چاہا تو کائنات بنائیے نوذ باللہ من zalik اللہ تبارک و تعالی انال اس طرح کوئی نہ کوئی شے لیکن فرق اتنا ہے کہ نو تے شخص یہ نو شخص او دا کا مطلب یہ ہے نوز بلا احمدالک اس حد کہہ دینا غیر اس کے ساتھ کوئی اے تھا تو اے دا مطلب یہ نکلے گا کہ جس لئے انوا... کہنے آسا کہ ان... نو جہان بھی اللہ تعالی دینا. ہمیشہ تو لگی آ رہی ہے تو کہ دا عالم دا قول لے یہ ہوئی تے کوفر شرک ایت اینو کہنے تو اور آداب الباسمال مناظرہ شنقیتی دا اور ایسل اوتھوں جناب عرب تو ایک کتابہ دھڑا دھڑ چھاپ کے آرہی ہیں جناب دے اندر اس بات زور دیتا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی نہ کوئی فعل ہمیشہ کردہ لگا ہوں دا ہے مفعول مخلوق ہوں دی ہمیشہ کوئی نہ کوئی لگیا ہوں دی نو ہوں دی آجی شخص نے نے ہیں ختم لیکن جاری ورنہ تعطیل لازم آئے گی خالق اتنا پتہ نہیں کہ تاطیل فیل تو خالق لازم آئے گی تاطیل سفاط تو لازم نہیں آئے گی اصل اعتقادی جہاں تاطیل تعطیل خالق ان صفات قدیمہ اور جہاں قاتل خالق انل فیل توحید وجودی اندر فرض واجب نہیں کرے گا تو مشرقے کا مطلب اللہ کے وجود کے ساتھ ہمیشہ کو وجود میں شریک لگا چلا آ رہا ہے ان دسوں کے ایک اس طرح ایمان بڑھتا ہے کہ ایڈا وڈا شر کے اکبر توحیدِ وجودی جڑی ہے اس دن در مطلب اتنا خلل ڈال دینا اور اللہ تعالیٰ دینا وہ کہہ رہے ہیں لا شیع ماہو غیرہو اور حضرت غیر ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اور پھر بخاری دی حدیث پاکتے ہیں حدیث مبال کا پیش کیتی ہیں لا شیع کان اللہ ولا ما ماہو کان اللہ لا شیع قال کان اللہ لا تیسری جناب ہو لا شایا خیرو یہ اتن مطلب رویت حضرت یہ کہ رسول اکرم سلام شریف ایک ہی نکلی ہونی حدیث صحیح ہے نا وہ بن دیے لاش ہے قبلا والی نہیں دوسری لاش ہے قبلا ہاں لاش ہے قبلا بنتی باقی صحیح نہیں بنتی تو لاش ہے وہ آدھا کہ یہ آخو کہ اللہ کا